اس دیوار سے لگا لے اور اپنے رخسار اس دیوار کے ساتھ لگا لے اور رونا شروع کر دے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی پاک جب اس جگہ پہ آئے تو نبی پاک اس دیوار کے ساتھ لگ کے اور اپنے رخسار اس دیوار سے رکھ کے اور ہاتھ اپنے اوپر کر کے آپ نے رونا شروع کیا دعائیں مانگنی شروع کی اور جب آپ واپس پلٹے تو آپ نے فرمایا فاروق اعظم اے دعا دی قبولیت دی جگہیں اے دعا دی قبولیت دی جگہ ہے کہ یہاں پہ اللہ دعائیں بہت زیادہ قبول کرتا ہے ملتظم کے ساتھ چمٹ جانا اس دیوار کے ساتھ اپنے سینے کو چمٹا کے رو رو کے مانگنا یہ حق تھا ملتظم کا جائیے بزرگوں کی قبروں پر آج بھی آپ کو لوگ نظر آئیں گے جو وہاں جالیوں کے ساتھ چمٹ چمٹ کے انہوں نے چمٹا رکھا ہے رکھ انہوں نے چمٹا رکھے ہیں اور ہاتھ انہوں نے یوں اوپر کر رکھے ہیں مزاروں پر اور قبروں پر اور گنبدوں پر اور دروازوں پر یہ ملت کی نقل اتاری بندے دے پترا تعظیم چھوڑی کوئی نہیں جو اللہ اللہ کے گھر کی تھی چھوڑی نہیں ہے کوئی ملتظم قبولیت دعا کا ٹائم ہے ملتزم کی جب بات آتی ہے تو مجھے اپنے استادوں کی ایک بات بہت یاد آتی ہے اور اس میں لذت بھی بڑی ہے مزہ بھی بڑا ہے مجھے سنانے میں لطف آتا ہے لوگوں کو سننے میں لطف آتا ہے میرے استاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ راول پنڈی کے میں نے دو مرتبہ ان سے قرآن پاک کی تفسیر پڑھی تھی اور خدا کی قسم میں ایسے بچے جنتی ہیں خال خاں روزانہ غلام اللہ خان جیسے لوگ پیدا نہیں ہوتے ہیں ایک بندے نے اپنی زندگی میں پینتیس ہزار خطیب بھی ہیں عالم بھی ہیں زاہد بھی ہیں تہجد گزار بھی ہیں ساری زندگی اللہ کی تو سناتا رہا گردنوں پہ اس طرح چلتے رہے پشاور کی مسجد میں درخت دے رہے ہیں کسی بندے نے اس چلایا 6 انچ گلے پہ استرا چل گیا لیکن حضرت شیخ کی آواز میں موت تک کبھی فرق نہیں آیا نہیں اپنے موقف سے پیچھے پلٹے استرے چلتے رہے گولیاں چلتی رہیں جیلیں بھگتے رہے لیکن اللہ کی توحید کو اور قرآن کی آواز کو کرئے کرے پہنچایا جگہ جگہ پہنچایا سننے والا ایک تھا یا تیس تھے یا تیس ہزار تھے ہر جگہ پہنچے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بندہ کتنا اونچا ہے عالم ہے مفسر ہے محدث ہے زاہد ہے شب زندہ دار ہے تحجد گزار ہے تفسیر پڑھاتا ہے تفسیر پڑھاتا ہے بندہ اتنا آلہ اتنا اونچا بہت بڑا عالم فرماتے ہیں جب میں طواف کرنے کے بعد فارغ ہوا اور میں ملتظم کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ ملتظم پہ ایک آدمی چمتا ہوا ہے اس کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے بزرگ آدمی ہے ملتظم کے ساتھ وہ چمٹ کے رو رہا ہے میں پیچھے کھڑا گجرات کے علاقے کا رہنے والا تھا اور تھا کوئی ذمہ اور چودری, بڑا چودری اور بڑا چودھری اور کہتا ہے مولا اسا گجرات دے میں پاکستان سے آیا ہوں مولا اور اسی گجرات دے کے چودھری ہوں ہاں. اسی سرمایہ دار اور برادری والے لوگ اور خاندانی لوگ ہیں مولا ویڑے اگر کوئی ملازم وڑ ہوئے. مولا ویڑے اگر کوئی سڈا دشمن تے سا مخالف سڈے ویڑے وڑ پا اور ایک دفعہ معافی مانگ لے مولا اسی ابھی ان معاف کر چڈتے ہوں ہاں. اصا گجرات کے چودھری اگر این کرنے ہاں مولا اج میں تیر دروازے وڑ پیاں مولا مولا میں تیرے دروازے آ گیا ہوں میں معافی کا خواستگار ہوں مولا ہم جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں تو بھی مجھے معاف کر دے نا مولا میرے گناہ معاف کر دے حضرت شیخ کہتے ہیں وہ چودھری یہ کہہ کے جو ہی پیچھے ہٹا تو میں ملتظم کے ساتھ ہو کے کہتا ہوں مولا میری بھی یہی دعا اس یہ دی دعا دعا اس دعا میں لذت بڑی, تھی اس دعا میں بڑی تھی اور دعا ہوتی ہے تو ملتزم کے ساتھ چمٹ چمٹ کے رونا یہ عبادت تھا اگر کسی قبر اور مزار کی جالی کے ساتھ چمٹ کے بندہ روئے گا اس کو کہیں گے شیرک فی ملتزم وہ شیرک فی الحج اور یہ شرک فی ملتظم یعنی ملتزم کے چمٹنے کے بارے میں اس بندے نے شرک کیا ہے چنانچہ بیت اللہ کی کوک میں ایک پتھر نصب ہے جس کو حجرِ اسود کہتے ہیں اور جب طواف بندہ شروع کرتا ہے اس کو بوسا دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک نے طواف شروع کرتے ہوئے حجرِ اسود کو بوسا بھی دیا اور اپنے رخسار مبارک بھی اس کے اوپر رکھ دیئے آپ نے اپنے رخسار بھی حجرِ اسود کے اوپر رکھے اور بوسہ بھی آپ نے دیا طواف کو شروع کرتے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دینا پڑتا ہے اور اگر بھیڑ زیادہ ہو اور بندے نے احرام باندھا ہوا ہو تو پھر بوسہ نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ حجر اسود کو خوشبو لگی ہوتی ہے اور احرام کی حالت میں خوشبو کا استعمال کرنا جائز ہو؟ نہیں ہے پھر شریعت یہ کہتی ہے دور سے اپنے ہاتھ اٹھا کے استلام کرو یوں ہاتھ اٹھا کے استعلام کر لو تمہیں بوسا دینے جتنا ثواب اتا کروں گا سہولت نے سواب اتنا ہی عطا کروں گا حجرِ اسود کو چومنا عبادت ہے اس کو کہتے ہیں تکبیل حضر اسود حضر اسود کو بوسا دینا حضر اسود کو چومنا نبی پاک نے چوما انبیاء نے چوما صحابہ نے اس کو چوما ہے. اور پھر سبحان اللہ حجر اسود کو چومنے کے لیے جب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور حکومت میں آئے ہیں تو لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے لوگ کلمہ پڑھ رہے تھے نئے نئے لوگ اسلام میں آ رہے تھے ابھی توحید پختہ نہیں ہوئی تھی ابھی شرک مکمل طور پہ ان کے دلوں سے نہیں نکلا تھا تو حضرت عمر نے سوچا اگر میں حجر اسود کو بوسا دیتا ہوں اور یہ نئے نئے مسلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں یہ کہیں گے سن بتا نو پوجر تو روک دے سن ہمیں روکتے تھے کہ پتھروں کو نہ پوجو خود ایک پتھر کو بوسا دینے لگ گئے ہیں عجیب توحید ہے ان کی حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات آئی تو جو ہی حجرِ اسوط کو چومنے لگے تو چند گز پیچھے ہٹ کے کھڑے ہو گئے اور حضرے کو کہتے ہیں انی عالم و حجر انی عالم و حجر ان میں اچھی طرح جانتا ہوں تو ایک بے جان پتھر ہے لا تنفا نفع تیرے اختیار میں کوئی نہیں ولا تجرو اور نقصان بھی تیرے اختیار میں کوئی نہیں میںا نہ میں, نہ میں. میں نہیں دیتا ولولا رسول اللہ تو کا مجھے کعبہ کے رب کی قسم ہے اگر میرے پیارے پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوتا فاروق اعظم تجھے کبھی نہ چومتا میں تجھے کبھی نہ چومتا میرے پیارے پیغمبر نے چوما تھا لہذا چومنا پڑ گیا ہے کہاں ہیں وہ لوگ جو قبروں کو چومتے ہیں اسلام کا شیدائی تو حضر اسمت کو چومنے کے لیے تیار نہیں ہے کہتا میں تجھے کبھی نہ چومتا اگر میرے پیارے پیغمبر نے تجھے نہ چوما ہوتا لیکن یہاں قبروں کی سیڑیاں جس مزاج جہاں ہوتا ہے سیڑیاں چڑھتی ہیں سیڑھیاں چومتے ہیں فرش چومتے ہیں سیڑیاں چومتے ہیں پہلے چوم لیں پھر اتو لنگ مشرق ہے نا مشرق آدمی ہے زلیل ہو رہا ہے اور علامہ اقبال نے کہا تھا وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات یہ اب سیڑھیاں کی رہا ہے اللہ نے فرمایا میرے سجدے سے انکار کرتا ہے تیرے کو پتھر نہ چمواوا تے مٹی تیرے کو نہ میں نے رب نہ آخی چناچے پتھر کو چومتا ہے سیڑھیوں کو چومتا ہے دروازوں کو چومتا ہے چوکٹوں کو چومتا ہے مزاروں کو چومتا ہے کبروں کو چومتا ہے جھنڈوں کو چومتا ہے جھنڈوں کو چومتا ہے بندوں کو چومتا ہے بندے دے گوڈے چوم مشرک جو ہے بندے آدھے گوڑے چومنے بندے دے پیر پہنا اتنی اتنی سفید داڑی والے بزرگ ہیں سلطان با دا گدی نشین چٹ مٹ بالکل اور وہ داڑھی والا اس کے قدموں میں وہ داڑی والا اس داڑھی منڈے کے قدموں میں گر رہا ہے کیوں اجی جو کچھ بھی ہے با نسبت ہے نا نسبت ہے نا بھاوے دالی رکھے یا نہ رکھے نبی دی سنت رکھے یا نہ رکھے میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چومنا کس پتھر کو چاہیے تھا اس کے جواب میں لوگوں نے قبروں کے پتھروں کو چوما تو یہ شرک ہوا یا نہ ہوا میں ایک بات کہا کرتا ہوں علماء جانتے ہیں اس بات کو خدا گواہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن ہے علماء زندہ ہیں جو لوگ قبروں کے چومنے کی اجازت دیتے ہیں وہ زندہ ہیں ان سے پوچھا جا سکتا ہے میرے ہاتھ میں قرآن ہے نبی پاک کے انتقال کے بعد ایک صدی تک صحابہ زندہ رہے سو سال آپ کی وفات کے بعد سو سال صحابہ زندہ رہے اور جس طرح آج روزہ رسول ہے اس زمانے میں اس طرح نہیں تھا آج تو اندر امام المبیا کی قبر مقدس ہیں اس کے باہر حضرت آشا کے حجرے کی چار دیواری ہیں اس کے بعد نور زنگی کی سیشا پلائی ہوئی دیوار, دیوار ہیں اس کے بعد جالیاں ہیں اندا قبری کوئی نہیں ہونا امدا قبری نہیں ہے آجو ہوندا قبری تو یہ ہوتا کہ قبر کے اوپر ہوتا قبر کہاں اور تو کہاں تو تو دور ہو گیا قبر سے اب تو نبی پاک کی قبر منور تک جا بھی کوئی نہیں سکتا اللہ نے محفوظ کر دیا لیکن اس زمانے میں کیا تھا حضرت سے اجازت لو اندر سامنے نبی لوگ اور حضرت آشا کے بھانجے عبداللہ اللہ زبیر ان کو اجازت لینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں حضرت ابو بکر کو اجازت لینے کی ضرورت بھی کوئی نہیں حضرت ابو بکر کے بیٹوں کو اجازت لینے کی ضرورت کوئی نہیں ان کی بین کا سہارا ان ان کی کی بہن کا کا گھر گھر ہے ہے حضرت حضرت وہ بھائی ہیں حضرت آشا کے ان کو اجازت لینے کی بھی ضرورت کوئی نہیں تھی حضرت عبداللہ ابن عمر اجازت لے کر آیا کرتے تھے حدیث کی کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ام المن سے اجازت طلب کر کے اندر قبروں کے پاس آیا کرتے تھے خدا گواہ ہے ایک لاکھ سے زائد صحابہ ایک صدی تک زندہ رہا کسی ایک صحابی نے نبی پاک کی قبر کو بوسا دینا یہ تو بڑی دور کی بات ہے خدا دی قسمے بھی کدی نہیں لایا جاؤ مولویوں سے ان کو پتا تھا ہمارے پیارے پیغمبر نے کبر پرستی نہیں خدا پرستی سکھائی اسی سے تو روکتے رہے اور یہ جو پیرے پیران ہیں حضرت شیخ عبد القادر جی لانی رحمت اللہ علیہ لوگ ان کا بڑا احترام کرتے ہیں پتہ نہیں کھانے کے لیے احترام کرتے ہیں پیرے پیران ہیں بڑے بزرگ ہیں بڑے متقی ہیں ساری جان ہیں گاؤں سے اعظم ہے وہاں سے نظمیں پڑھتے ہیں ان کے نام کی نعتیں پڑھتے ہیں ان کے گیت گاتے ہیں ان کی کتاب گنیت الطالبین اٹھائیے اٹھائیے ان کی کتاب گنیات الطالبین اس میں پیرے پیران لکھتے ہیں قبروں کو ہاتھ لگانا اور قبروں کو بوسا دینا من عادت جاؤ جاؤ گنیت الطالبین میں اگر نہ موجود ہو مجھے جو سزا دے لینا حضرت پیران پیر کہتے ہیں قبرانو چمڑا یہودیاں دی عادتیں مولانا شریعت میں مولانا احمد رضا خان بریلوی سے سوال ہوا کہ قبر, قبر کی زیارت کا طریقہ کیا ہے کیا قبر پہ جا کے ہاتھ لگانا چاہیے چوننا چاہیے تو مولانا احمد رضا خان بریلوی جواب دیتے ہیں آکام شریعت میں یہ جواب نقل ہے مولانا احمد رضا خان صاحب فرماتے ہیں طریقہ زیارت قبر کا یہ ہے کہ چار گز دور کھڑا ہو کتنے گز گز اور شری گز کتنا ہوتا ہے شری گز تقریباً ڈیڑھ فٹ کا تو کتنے فٹ فٹ ہو گئے چھے فٹ. مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کہتے ہیں طریقہ زیارت قبور کا یہ ہے کہ چار گز قبر سے دور کھڑا ہو یہ کہنے کے بعد مولانا بریلوی کہتے ہیں جب چار ہاتھ چار گز قبر سے دور کھڑا ہوگا چومنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ کس نے لکھا مولانا احمد رضا خان بریلوی نے اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ چومنے کا تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ جو قبروں کو بوسا دینا ہے یہ جو قبروں کی جالیوں کو چومنا ہے یہ جو قبروں کی چوکھٹ کو چومنا ہے یہ نقل اتاری جا رہی ہے حضر اسود کو شہروں میں اتنی بات نہیں ہوتی کچھ ذرا تعلیم کا بھی اثر ہوتا ہے شاید دیہاتوں میں توبہ توبہ بہت او بال بڑے ہوئے ہیں بچے کے لٹ جھنڈ جھنڈ کہتے جھنڈ اور بھائی منو نا اس کو نا نا نا نا یہ پیر صاحب کی کبر سے جا کے منوانی اے جھنڈ کتنے منانی یہ کس کی نقل اتاری انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی اللہ کے گھر کی کوئی تعزیم جو انہوں نے بزرگوں اور قبروں پہ خرچ نہ کی ہو یہ جھنڈ پیر صاحب دے مزاج سے جا کے لانیے اے لٹ ہے جا کے کتوانیے یہ نقل اتاری حاجیوں کے اس فیل کی کہ جب وہ کنکریاں مار کے اور قربانی کر کے کیا کرواتے ہیں بال منڈواتے ہیں حلق کرواتے ہیں قصر کرواتے ہیں یا تو بالکل बिल्कुल دیے جس کو حلک کہتے ہیں یا कसर چوتھا حصہ سر کے بالوں کا کتروا دیا یا کتروا دیتے ہیں یا منڈوا دیتے ہیں یہ فیل وہ حاجیوں کا تھا انہوں نے یہاں جاری किस کس کس کس بات کا آپ رونا شیرک فی الحج کے مفہوم پر بات کہہ رہا تھا اور چاہتا تھا چاہتا یہ تھا کہ آج اس مضمون کو قریب الختتام کر دوں قریب اختم کر دوں شرک کیا ہے میں نے اس میں بہت سی شرک کی اقسام قرآن و حدیث کے نظریے کے تحت میں نے اس پر گفتگو کی ہے ایک شرک ہمارے اللہ رسول دی اللہ رسول دی قسم یہ ظاہری ہیں اور ایک اس کی صورت ہے کیا تو فلاں بزرگ دی مزار دا کنڈا پھڑ کے کہے بے کہتا وہ کنڈا نہ پھڑو بابا ٹکر جاسی وہ ان کو میں ہے ہے بے بابا جو ہے نا اس کو میرے حالات کا پتہ ہے قسم کیا ہے حلف جس کو ہم اپنی زبان میں قسم کہہ رہے ہیں کیا ہے جی جس کو یمین کہتے ہیں کیا ہوتی ہے میں ایک بندے کو کہتا ہوں تو نے یہ کام کیا ہے وہ کہتا ہے میں نے یہ کام نہیں کیا میں کہتا ہوں قسم اٹھا وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا اس کے کہنے کا یہ مطلب ہوتا ہے اللہ کہ اللہ گواہ ہے اللہ حاضر ناظر ہے اللہ میرے حالات کو جانتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ایک نظریہ یہ ہوتا ہے دوسرا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو وہ نقصان پہنچانے پر قادر, قادر, قادر ہے. ہے یہ حلف عبادت بن جائے گی اور حلف اٹھانا ہے تو صرف کس کے نام کا اللہ کا امام سرور کائنات کی حدیث پیش کر دیتا ہوں اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں بغیر اللہ فقد اشراکا وفی روایت من حلف بغیر اللہ فقد کَرا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھائی فقد اشراکا بولو بولو اس نے کیا کیا شرک کیا تو کسم کس کے نام کی اٹھانی ہے اللہ رسول دی سو کہنی. من تیری قسم ہے. بھی نہیں کہیں کہنا باپ کی کسم ماں کی کسم بیوی بی دی تو اٹھانی نہیں اس بچاری کو پوچھا ماں کی कसम باپ کی कसम بیٹے کی کسم تیری کسم نہ کچھ نہیں کہنا ہتھی کے کہ کابے کی کسم نہیں کابے کی بھی نہیں کسی فرشتے کی نہیں کسی پیغمبر کی نہیں میری تیری با ماں بیٹا اولاد کسی کی قسم جائز نہیں ہے ہماری شریعت میں قسم اٹھانی ہے تو صرف کس کی اللہ کی اس کو گواہ بنانا ہے اس کو گواہ بنانا ہے گواہ بنانا ہے اپنی قسم پر اپنے قول پر اپنے قرار پر تو اگر اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم اٹھائے گا اس کو کہیں گے شرک فل حلف اس کا نام کیا ہوگا شرک فل قسم کے معاملے میں اس حلفرک ان کیا, کیا؟ انشاءاللہ آئندہ جمع ہماری وہ کتاب آ جائے گی شرک کیا ہے یہ جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اس کو ہم نے اختصار کے ساتھ کتابی شکل میں ہم شایا کروا رہے ہیں انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں نے آج کون سا درس ہے جی؟ آج دسواں درس ہے شرک کیا ہے آج دسواں درس ہے شرک کیا ہے